بسم اللہ الرحمن الرحیم امام الانبیاء خم النبیین سرور کائنات رحمت للعالمین حضرت سیدنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور فرمان مبارک ہے جس میں آپ نے اسلام کی عمارت کے لیے پانچ ستونوں کا ذکر فرمایا ہے جن پانچ ستونوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے ان میں ایک ستون بیت اللہ کا حج کرنا ہے حج کا لہوی لفظی معنی ارادے کا ہے قصد کرنا ارادہ کرنا اور حج کا شرعی اور اصطلاحی معنی یہ ہے مخصوص دنوں میں مخصوص جگہ پہ خاص قسم کے چند کام کرنا اس کو حج کہتے ہیں یعنی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 ہاں ایک بات کی میں وضاحت کرتا چلا جاؤں الزامات میں بھی نہیں ہوتی لوگ ہمارے متعلق وہ باتیں بھی بنا बना ہیں جو ہم نے کہی بھی نہیں ہے وہ ہمارے متعلق پروپگنڈا ہونے لگتا ہے یہاں تو میں ایک بات کا اشارہ کر چکا ہوں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 اللہ فرماتے <سؤال> میرے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے تھے نو ہی ہم ان کی طرف ایک ہی وحی کیا کرتے تھے اللہ الہ الا انا لا اللہ اللہ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 جہاں سنگ مرمر لگا ہوا یہاں فانوس چڑھ رہے ہیں جہاں ریشمی غلاف لگے ہوئے ہیں وہاں تو بندہ جا کے ہاں میرے گھر میں بھی ایسا فانوس ہوتا نا یہ عبرت ہو رہی ہے سونے کے دروازے بنے ہوئے جہاں سونے کے دروازے بنے ہوئے جہاں قیمتی فانوس لٹکے ہوئے ہیں جہاں ریشمی غلاف پڑے ہوئے ہیں جہاں سنگ مرمر کے فرش پیچھے ہوئے ہیں ان قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں ہوگی عبرت تب حاصل ہوگی جب عام قبرستان میں آؤ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 ہم شیخ ابد القادر جی رانی کے لیے ہم حضرت علی حجویری کے لیے ہم شاہ رکن عالم کے لیے ہم کیا ہیں یہ جی نکمے سے لوگ ہیں ہم ان بزرگوں کے لیے دعا کریں یہ ایک چکر چلایا جاتا ہے ورنہ آپ مجھے بتا پڑھیے درود کا پہلا لفظ کیا میں نے اے اللہ اے اللہ, اے اللہ صلی علی محمد اے اللہ تو رحمت بھیج کس پہ کون کہہ رہا ہے کس کے لیے دعا تو ہو رہی دروت کیا درود دعا ہے نا درود کیا ہے درود دعا ہے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 درود کہاں سے شروع کرتے ہیں بھائی؟ اللہ چلو جڑے لوگ ہے لیکن جو لوگ اللہ, صلی اللہ محمد کیا کس کو رہے اللہ, کہے اللہ کو رہے اور جانا ادھر جائیے اندازہ لگائیں آپ ان لوگوں کے عقل کا حالانکہ درود میں نبی پاک کو ختاب ہی نہیں ہے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 وسیلا یہ وہ یہ وہ وسیلہ مراد نہیں ہے بلکہ میں ہمارے پیارے پیغمبر کو مقام وسیلہ خود نبی پاک نے تشریح کی حدیث کی کتابیں نبی پاک نے فرمایا وسیلہ جنت میں ایک مکان ہے جنت میں ایک منزل ہے اس اس اس اس سے بڑی اس سے اس سے سے اونچی بڑی افضل منزل پوری جنت میں کوئی نہیں ہے سب سے اعلی مقام جنت کا سب سے اونچا مقام جنت کا اس کا نام ہے وسیلہ اور اس پوری کائنات میں سے صرف ایک آدمی کو ملنا ہے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 کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤ تو آزان میں جو آپ دعا مانگتے ہیں کس کے لیے دعا مانگتے ہیں آپ؟ نہیں یا اللہ ہمارے پیارے پیغمبر کو کون سا مکام دے اور اس کو اس مکام کو وسیلہ کیوں کہتے ہیں اس مقام کا نام وسیلہ کیوں رکھا گیا جو سب سے آلہ اور سب سے اونچا ہے جو ہمارے پیارے پیغمبر کو ملنا ہے وسیلے کا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 تمام مفسرین نے اس بات کو لکھا جائیے ابن عباس کیا کہتے ہیں امام رازی کیا کہتے ہیں ابن کثیر کیا کہتے ہیں ابن جریر کیا کہتے ہیں بے والا کیا کہتا ہے مولانا سنا اللہ پانی پتی کیا کہتے ہیں تمام تفسیریں رول مانی والا کیا کہتا ہے اردو کی تفسیریں اٹھا لیجئے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کیا کہتے ہیں مولانا مودودی صاحب کیا کہتے ہیں مولانا ادریس کاندری صاحب کیا کہتے ہیں اور چھوڑیے جیڑے کے پیر کرم شاہ صاحب کیا کہتے ہیں جائیے اردو کی تفسیریں اٹھائیے جن جن علماء نے اردو کے ترجمے لکھے ہیں قرآن کے اور تفسیریں کیے سب لکھتے ہیں الوسیلہ القرب الوسیلہ تکرب وسیلے کا معنی نے نزدیکی وسیلے کا معنی قرب ہے وہ جو قرآن میں آتا ہے یا منتقل وب تغل وسیلہ جہاں سے لوگ اپنا اردو والا وسیلہ ثابت کرتے ہیں اس کا معنی یہ ہے اے لوگو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب تلاش کرو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 اس وسیلے میں گناہ چھوڑنے پڑتے ہیں اس وسیلے میں ایمان اور آمالے صالحہ کرنے پڑتے ہیں اس وسیلے میں اللہ کے رستے میں جہاد کرنا پڑتا ہے اس وسیلے میں تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے وسیلے کا میں قرب نزدیک کی کیا مطلب آمال صالحہ کر کے اللہ کا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 اس لیے اس کو وسیلہ کہتے ہیں یہ کیا تھا ہم اور کرنا چاہتے تھے لیکن اس بات کی صفائی دینی بھی ضروری تھی ورنہ تو طوفان مچ جاتا جی وہ کہتے ہیں قبروں پہ جانا ہی نہیں چاہیے قبرستان جانا ہی نہیں چاہیے ہم نہیں کہتے تھے منکر نے یہ منکر ہے کہہ دیا نہ کہ نہیں جانا چاہیے پھر سنیے گا قبرستان جانا میرے پیارے پیغمبر کی سنت ہے اس سے کوئی منع نہیں کرتا لیکن اس کے لیے کوئی دن مخصوص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 حج اس نیت سے سفر کرنا ہے تو صرف کس کا بولو بولو بولو کس کا سفر کرنا ہے بیت اللہ, اللہ کے لیے سفر کرنا ہے اس کو شرک فلحج کہتے ہیں ہی. پھر میں نے پچھلی دفعہ آپ کو ایک لطیفہ بھی سنایا ہے نا کہ باقی سب خیریت ہے سارے افعال خدا کی قسم حج کے جتنے افعال ہیں سارے قبروں پہ خرچ کیے گئے طواف بیت اللہ کا پاکستان میں قبروں پہ ہو رہا ہیں بعد قبروں پہ باقیدہ تواف ہوتا ہے ہم سن اٹھاسی میں جب حج پہ گئے تو مدینہ منورہ جب ہم پہنچے تو اس وقت امام الانبیاء سرور کائنات حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کے سامنے جہاں کھڑے ہو کے بندہ سلام پڑتا ہے سلام پڑھنے کے بعد یوں آگے چلا جاتا تھا تو پھر مڑ کے بندہ اصحاب سفہ پہ دوبارہ آ جاتا تھا م� اس, اس طرح گیا مڑ کے پھر پہ آ جاتا تھا بندہ لیکن جب ہمیں سن نبے اور بانوے میں جانے کا اتفاق ہوا تو سعودی عرب کے لوگوں نے اس مڑنے والی جگہ کو بند کر دیا تھا وہاں الماریاں رکھ دی تھی قرآن کے لیے وہاں قرآن پڑے, پڑے ہوئے تھے اور مڑنا انہوں نے روک دیا تھا اب کیا کرنا پڑتا تھا سلام پڑھنے کے بعد سیدھا باب جبریل سے باہر نکلو سیدھا بابے جبریل سے ایک دفعہ باہر نکل جاؤ باہر نکل کے دوسرے دروازے میں سے پھر مسجد کے اندر آؤ میں نے پوچھا بھائی یہ اس میں تکلیف بڑی ہے جوتیاں ہماری یہاں پڑی ہوئی ہیں یہاں سے نکل کے ہم جائیں دوسرے دروازے سے اندر آئے اس میں تو تکلیف بڑی ہے پہلے تو مسجد کے اندر رہتے تھے سلام پڑھنے کے بعد مڑ جاتے تھے اور اصاب صفہ پہ آ جاتے تھے تو مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ پاکستانیوں نے نبی پاک کی قبر کا طباف شروع کر دیا تھا آتے پھر چکر لگاتے پھر چکر لگاتے سعودی عرب کیا بند کرو اس جگہ بند کرو اس جگہ کو تاکہ اس طرف آئے ہی کوئی نہ تواف کیا گیا یہاں قبروں کے تواف کیے گئے اور تواف حق تھا کیوں جی بیت اللہ کے علاوہ کسی مسجد کا تواف جائز مزے کی بات یہ ہے مسجد نبوی کا تواف بھی نہیں بیت اللہ کے علاوہ کسی مسجد کا تواف کرنا بھی جائز نہیں ہے حق ح صرف بیت اللہ کا اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی بیت اللہ پہنچے تو نوافل پڑھنے کی بجائے یا تلاوت کرنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ طواف کرنے کی کوشش کرے اس لیے کہ نوافل تو گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے تلاوتیں گھر میں بھی کر سکتا ہے لیکن طواف والا عمل بیت اللہ کے علاوہ کسی جگہ نہیں کر سکتا لہذا اس کو زیادہ زور طواف میں لگانا چاہیے اور زیادہ طواف کرنا چاہیے